ان الله كنع بما تعملون خبير وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے پیغمبر اللہ سے ڈرتے رہنا اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا بے شک اللہ جاننے والا ہے حکمت والا ہے۔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 اللہ اللہ نے کسی آدمی کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے اور نہ تمہاری بیویوں کو جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو تمہاری ماں بنایا اور نہ تمہارے لے پالکوں کو تمہارے بیٹے بنایا یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں اور اللہ تو سچی بات فرماتا ہے اور وہی سیدھا رستہ دکھاتا ہے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 تو دین میں وہ تمہارے بھائی اور دوست ہیں اور جو بات غلطی سے ہو گئی ہو اس کا تم پر کچھ گنا نہیں لیکن جو قصد دلی سے کرو اس پر مواوضہ ہے اور اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے النبی اولا من انفسهم و ازواج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 وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم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 إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا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 وَنَفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذَا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمًا اگر تم مرنے یا مارے جانے سے بھاگتے ہو تو بھاگنا تم کو فائدہ نہیں دے گا اور اس سورت میں تم بہت ہی کم فائدہ اٹھاؤ گے کہہ دو کہ اگر اللہ تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو کون تم کو اس سے بچا سکتا ہے یا اگر تم پر مہربانی کرنا چاہے تو کون اس کو ہٹا سکتا ہے اور یہ لوگ اللہ کے سوا کسی کو نہ اپنا دوست پائیں گے اور نہ مددگار کو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 یہ لوگ خوف کے سبب خیال کرتے ہیں کہ فوجیں نہیں گئیں اور اگر لشکر آ جائیں تو تمنا کریں کہ کاش خانہ بدوشوں میں جا رہے اور تمہاری خبر پوچھا کریں اور اگر تمہارے درمیان ہو تو لڑائی نہ کریں مگر کم لکم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 اور اللہ زور آور ہے غالب ہے کولین اہل کتاب سویا سوئی محیم قلوبی مرغ فری پری نو والا کلیندی رس نے اہل کتاب میں سے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 7. يقول لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين, فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا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 اور اگر تم اللہ اور اس کے پیغمبر اور آقبت کے گھر یعنی بہست کی طلبگار ہو تو تم میں جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اللہ نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے نساء النبی من من لها العذاب فہش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 اور اس کے لیے ہم نے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے یعنی سیل تقوی تم نبی نولی کو مل بھی مربو پل کو وَقَرنَ فِي بُيوتِكَُّ وَلَا تَبَرّجََةَ بَُّجَ تبرج الْجهِلَةِ الأُولَا وَأَقِن الصَّلَ وَأَقِنَّ الصَّلَةَ وَآاتِ نَ الزَّكَاتَ وَأَقِنَ اللهَّه بیو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 وَإِذَ تَقُولُ لِلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وت چند سولہ ہوئی وج نکیل منی نرج لکھ لو على می نرجو فی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 وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہے لیکن اللہ کے پیغمبر اور نبیوں کی مہر یعنی سلسلہ نبوت کو ختم کر دینے والے ہیں اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے یا ایوہا الذین آمنوا ذکروا اللہ ذکرا کثیرا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 اذا نكحتوا المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل ان تمسوهن ثم طلقتمهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة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 لِلنَّاءِ لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي <سؤال> آتَيْتَ أُجُورَهُمْ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ <سؤال> عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللاتي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنْكِحَهَا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم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 بخشنے والا ہے مہربان ہے ترج من تشاء منهن وتؤي اليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذَلِكَ أَدْنَا أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم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 جب حسن والا کل شی ارب اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم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 يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ اِلَّا أَنْ يُؤذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَدُخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثِ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن تن کور ازوجومی ابد اندر کمک كَانَ دلہی آؤ م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 تسلیم اللہ اور اس کے فرشتے اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وََ وسلم پر درود بھیجتے ہیں مومنوں تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجا کرو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 اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے سر پر رکھا یا ایہا النبی قل لی ازواجک و بناتک و نسائل مؤمنین یدنین علیہن من جلابی بہن ذالک ادناء یعرفن فلا یعذین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 نہ کسی کو دوست پائیں گے اور نہ مددگار یوم تقلب وجوہهم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا سد نویلا مین سین مین اللہ دبی اللہ کبی رو جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے تو کہیں گے کاش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 من تپید بکم و میں مومنو اللہ سے ڈرا کرو اور بات سیدھی کہا کرو وہ تمہارے سب کام سمار دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرے گا تو بے شک بڑی مراد پائے گا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ على السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ والجبال فَأَبَيْنَا اَن يَحْمِلْنَهَا فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا